پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفيق> النبی جہنم وبئس <تصفيق> اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے يحلفون بالله مَا قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله مِنْ فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم من ولي ولا نصير <تصفيق> وہ منافقینی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے مخاطب نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ کی امت ہے کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو حکم ہے اس کی بابت اختلاف ہے ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واضح نصیحت کی جائے یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آرا میں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں اس لیے کہ حالات و ضروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے پھر گلوطً رآفت کی ضد ہے جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں اس اعتبار سے غل زت کے معنی سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام ہے محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہی کے خلاف ہے اسے آپ اختیار کر سکتے تھے نہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل سکتا تھا پھر جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہے آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے پھر مفسرین نے اس کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا پھر پڑھ لیتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا پھر اس کی بابت بعض اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں مثلا تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ دس بارہ منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے اس کی اطلاع وہی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا پھر مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے یا ناراضگی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں فقر و تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا ملحوضہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تو نگری کا ظاہری سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی بنی تھی ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے آیت میں من فضل ہی واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومنهم من عاهد الله لئن آتنا من فضله لنا صدقنا ولا من الصالحين اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے فلما آتاهم من فضله بخلوا به وهم پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے حق سے مو موڑ لیا اور وہ اپنے عہد سے منحرف ہو گئے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے الله الله کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے الذيہ ال میزون المطہ من المؤمنہ فيصدقاتتی والہ لا یجہ اللہ جہدهہ فیس خروہ منہ صخییر الله منہ والہم عذاب علییم جو لوگ اب جوئی کرتے ہیں۔ کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر ان کے صدقات کی بابت اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزوری کی سیواہ کچھنا۔ رکھتے یا کچھ نہیں رکھتے تو وہ ان کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان کا مزاق اڑائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم ذارک بئنہم کفروا باللہ ورسوله فق اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت سالبہ بن خاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے لیکن یہ بات قطع غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے پھر اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے پھر المقوینہ کے معنی ہے صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے جہد کے معنی محنت و مشقت کے ہیں یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں, میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت کبھی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر تانہ زنی کرتے زیادہ دینے والوں کی بابت کہتے کہ اس کا مقصد ریاکاری کاری اور نمود و نمائش ہے اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا یا اللہ تعالیٰ اللہ تعالی تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4668 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1018 یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استحضاء کرتے اور مذاق اڑاتے پھر یعنی مومنین سے استحضاء کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ ان سے اپنی شان کے لائق استحضاء کرتا ہے اور انہیں زرین و رسوا کرتا ہے یا یہ بد دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح استحزاء کا معاملہ کرے گا جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استحضاء کرتے ہیں بہوال فتح القدیر پھر ستر کادد مبالغ اور تکثیر کے لیے ہے یعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ ستّر مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی پھر یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اگر یہ زادہ آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب مطلب ایمان تک پہنچا دیتی ہے ورنہ ہدایت بیمار رہنمائی یعنی راستے کی نشاندہی اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن کافر کے لیے کر دیا گیا ہے پھر اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ و کرہو ان یجاہدو بی اموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ و قالو لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم نامہ اشدوں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ کے پیچھے اپنے پیٹھ وہ رسول اللہ کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے نا پسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ گرمی میں کوچ نہ کرو اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش وہ یہ بات سمجھتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہسیں اور زیادہ روئیں انہیں مال یا ان آمال کے بدلے میں جو کماتے رہے چنانچہ انہیں چاہے چناچے انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہسیں اور زیادہ روئیں ان آمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَا تَخْرُجُوا مَعْيَ أَبَدًا وَلَا تُقَاتِلُوا مَعْيَ عَدُوًا مع القالفين. پھر اگر آپ کو اللہ واپس لے آئے پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجیے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے یقیناً تم پہلی بار پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ اے نبی پھر اگر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 رسولی وہم فی سکون اور اے نبی ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مرے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے اور چھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کر لی خلافہ کے معنی ہیں پیچھے یا مخالفت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے پھر یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے انسٹھ حصے زیادہ ہے بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو پھر اللّہ او ہیں پھر یا تو مصدریت یعنی قلیلا اور بقا كثيرا یا ظرفیت یعنی قلیلا و زمانا کثیرن کی بنیاد پر منصوب ہے اور امر کے دونوں سیغوں بیمانہ خبر ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ہسیں گے تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ پھر منافقین کی جماعت مراد ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں پھر یعنی کسی اور جنگ کے لیے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں پھر یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے لہٰذا اب تم اس لائق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے پھر یعنی اب تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو کہ عورتیں جنگ میں شرکت نہیں کرتی انہیں گھروں کی چار دیواری تک ہی محدود رکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے اس رنج و ملال اور حسرت میں مزید اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا اگر تھا پھر یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کا حکم عام ہے ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وہ اس میں شامل ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن ابئی مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان اور باپ ہی کے نام اور باپ ہی کے نام اور باپ ہی کے ہم نام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیص عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں دوسرے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں آپ نے قمیص بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے روکا نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ تعالی انہیں معاف نہیں فرمائے گا تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائیں مغفرت اور نماز جنازہ کی قطع ممانعت فرما دی اور نماز جنازہ کی قطع ممانعت فرما دی بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ستر و صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو پھر یہ نماز جنازہ اور دعائیں مغفرت نہ کرنے کی علت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر و شرک پر ہو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ اللہ ابن وبئی کو دفنایا جا چکا ہے چنانچہ آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر اپنا لعاب دہن لعاب تھوکا اپنی قمیص اسے پہنائی بحوالی صحیح البخاری حدیث نمبر بارہ سو ستر اور صحیح مسلم حدیث نمبر ستائیس سو جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سی اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائیں مغفرت اور اس کی شفات بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائیں مغفرت اور اس کی شفات بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور اے نبی ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں وَإِذَ سورت ان آمنوا مع رسوله منهم مع اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان کے دولت مند آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں مع فی وطبع وطبع علی فهم لا وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی جی گئی ہے لہٰذا وہ نہیں سمجھتے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا بی اموالهم و انفسهم و اولئیک لهم الخیرات و اولئیک ہم المفلحون لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور بھلائیاں بھی انہی لوگوں کے لئے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عذاب أَلِيمٌ اور دہاتیوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں اجازت دی جائے اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جوٹ بولا ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب آ پکڑے گا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے ہیلے تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا القول سے مراد ہے صاحب حیثیت مالدار طبقہ یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا القائدین سے مراد بعض مجبوروں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خوالف کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جو خالفہ کی جمع ہے یعنی پیچھے رہنے والی عورتیں پھر دلوں پر مہر لگ جانا یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتا ہے پھر ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے اور نہ مالوں کی ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہے انہی کے لیے خیرات ہیں یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں اور بعض کے نزدیک دین اور دنیا کے منافع اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے پھر ان معذوروں کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ آرابی ہیں جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اجازت حاصل کی دوسری قسم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے اسی طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب علیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں اور منہم سے جھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گے اور دوسرے مفسرین نے المعذرون سے مراد ایسے بادیہ نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی اور معذرون ان کے نزدیک اصل میں معتذرون ہے تا کو ظالم میں مدغم کر دیا گیا ہے اور معتذر کے معنی ہیں واقعی عذر رکھنے والا اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دوسرے میں منافقین کا جو بغیر عذر پیش کیے بیٹھے رہے اور آیت کے آخری حصے میں جو وعید ہے اسی دوسری گروہ کے لیے ہے پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے